السلام علیکم قبلہ مفتی صاحب میں وہی حسان رضا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کراچی سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا پین شرٹ پہن کر اگر شرٹ جو ہے وہ پین سے باہر نکلی ہوئی ہو اور اس میں جو ہاف آفطین سے زیادہ اگر شرٹ کی لمبائی ہو آدھی مقصد یہ آدھا ہاتھ جو ہے وہ کھلا ہو تو کیا اس صورت میں نماز ہماری ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی برائے مہربانی فرما کر شکریہ احسان بھائی آدھا ہاتھ کھلا تو مجھے سمجھ نہیں آئی آپ نے کیا فرمایا آستین تو اس کی ہوتی چھوٹی ہے عام طور پہ شرٹ کی تو اگر چھوٹی ہو تو نماز ہو جاتی ہے آ, اگر اس کو لپیٹ کا اوپر کیا جائے تو مکرو ہے لیکن چھوٹی بھی بات اور نے لکھا کہ اگر آ, کون ننگی ہیں تو وہ بھی مکرو ہے اور شرٹ جو ہے یہ پینٹ سے باہر ہی ہونی چاہیے ویسے یہ پینٹ اور شرٹ مسلمانوں کا لباس ہے. نہیں ہے نمازی کا بھی یہ بہتر لباس نہیں ہے کہیں مجبوری ہو تو آدمی پال لے ویسے ایسے پرہیز بھی کیا جائے لیکن حرام بھی باہر نہیں ہے اتنا چست نہ ہو کہ جسم کا آبھا جو ہے وہ نظر آئے ویسے پرہیزوں سے اگر ہو سکے پینٹ اور شرٹ سے تو ضرور کرنا چاہیے جی منیر قریشی بھائی السلام علیکم جناب حضرت رن